السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی محمد والی اللہ شبہ کے تمام سمین برادران خارن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعو شریف میں سے آج درس نمبر پانچ سو پینسٹھ دو سو ہے پانچ سو شروع سے تک کہ اس کی تعداد اور دو سو سات اور فتح کا میں فتح مضحم کے ساتھ اسما الحسنام ہیں اسماع الحسنہ سے یا یارحمان و رحیم ان دو مقدس قلموں کے بارے میں ہیں لغوئی عرفانی توضیحات ہو رہی ان میں چھٹی توضیع جو ہے کتاب آج کے درس مزے اس کا بقی حصہ ہے کتاب جو ہے روح العروہ فیشر ہے اسماع الملک الفتح طالب شیخ شہاب الدین عالم شہاب الدین ابو القاسم احمد بن نابی مظفر منصور منصورصمانی اس بزرگ کا ہے چار سو ستاسی میں آپ کی ولادت ہوئی اس ہستی نے جو ہے اسماء الحوسلہ میں فارسی میں ہے یہ شرح جو ہے ہاں انہوں نے اس بارے میں اچھی باتیں لکھی تھے دو اس میں بابرکت اسماء الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے انہوں نے فرمایا کہ دس کو رب دینے کے لئے اس کو خلاصہ کرنا گا اسی اس بزرگ سے جو نقل ہوا رحمان رحم کی تشریح میں انہوں نے فرمایا الرحمٰن رحم یہ نزدیک اچھا یہ جو ہے بے نزدیک مانی یعنی ترکت والے عالیہ اور لالم کے نزدیک اولیاء اکرام کے نزدیک درست کہ اررحمٰن من لہ الرحمٰن اور تفصیر الرحمتِ و ارادت النعمٰ رحمان سمرادیں وہ ہیں رحمان آنس کی رحمت صفات اوش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رحمت کا معنی ارادہ نعمت ہے کسی کو نعمت پہنچانے کا ارادہ تو درست بات یہ ہے کہ میاں رحمان رحمٰن و رحیم ہی فرق نصف آپ حرمات رحمان الرحیم رحم میں کوئی فراغ نہیں ہے اور وہ معنی معنی کے لحاظ سے ہم چنائیں کہ ندمان و ندیم ہاں جی بے ان دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے جب میاں نے ہر دو کلمہ رحمان رحمٰن الرحیم دونوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک جگہ جمع کرنا ہے تاکید راس اللہ کی کے لیے اسم میں و رحیم ان کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ بہت زیادہ رحمتوں والا ہے اور ہمیشہ رحمتوں والا ہے اس مفہوم کو اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے فلانچی کوین فلاں الجات و مجدن فلاں شاہ بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے تو الرحمٰن الرحیم جو ہے ہاں جی عالمانہ ولیا کے نزدیک درست بات ان کی نزدیک یہ ہے الرحمن سے مراد من له الرحمت ہے یعنی وہ ذات کی رحمت جس کی صفت ہے اور رحمت کی تفسیر نعمت سے کیا ہے اور رحمان وہ ہے کہ رحمت جس کی صفت ہے اور رحمت ارادت نعمت ہے رحمت اللہ رحمان وہ ذات ہے کہ رحمت اس کے شفحت ہے اور رحمت کے معنیٰ ارادہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے نعمت پہنچانے کا ارادہ یعنی نعمت پہنچانے کا ارادہ اور جو ہے ان دونوں کا تو ان فارسی راسل متم مطلب نے اردو میں تجمہ کیا تو درست بات فرماتے ہیں یہ ہے کہ رحمان اور رحم میں کوئی فرا نہیں اسے ایس مانا جس جی طرح ندمان اور ندیم یعنی نادم اور شرمندہ ہونے یہ دو لبس نظمان الرحمن کے وزن پر نظیم رحیم کے وزن پر ہے جس میں کوئی بھرا نہیں دونوں کو معنی شرمندہ ہونا ہے اور ان دو قلموں الرحمن رحمٰن الرحیم کا ایک ساتھ جمع کرنا یعنی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا تاکید کے لیے ہے چنانچی کہتے ہیں جات النوامجد بہت زیادہ کوشش کرنے والا تو پھر جو ہے ان دو مقدس کلموں کے اسرار میں سے ایک یہ ہے یعنی الرحمن الرحیم کے آس لاش کا باسیہ سے شروع نہیں تھا اس کو تقرار رکھا ہے میں تاکہ بات مربوط ہو جائے تو ان دو مقدس کلموں کے اسرار میں سے الرحمن الرحیم کے اسرار میں سے ایک یہ ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں اسرار میں سے یہ ہے کہ کا شب ہم بکولی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح کر دیا ہاں جی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے واضح کر دیا کہ اپنے اس قول بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اپنے اس مقدس قول اللہ کے ذریعے سے بسم اللہ کے اللہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کیا کہ کی اللہ کیا ہے وہ اخبار الاخبار القدرتی اللہ کو ایک اللہ کی کر میں اللہ ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہہ کر یہ اللہ کے حقیقت میں اللہ کی قدرت کو کہ ہمیں خبر دے رہے ہیں میں ایک ایسی ذات ہوں جو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہوں اور اللہ کلِشن قدیر ہوں اس چیز کی خبر ہے پھر اللہ کے بعد بسم اللہ کے اللہ کے بعد صبح اعقبہ ہو بسم الرحمن پھر بسم اللہ کے بعد الرحمن لائے بسم اللہ الرحمٰن صبح الرحمن لائے کیوں جان ہم غزہ ہم کیونکہ اللہ نے ہی اپنی نعمتوں سے بندوں کو روزی پہنچایا ان کو غذا دیا ان کی تمام ضروریات زندگی فراہم کیا پھر آخر میں جو ہے الرحیم لایا رحمان کے ساتھ سب مق الرحیم ہیں کیونکہ لنؤ غفر الحم پھر انتہائی کیونکہ اللہ نے آخر میں خلق عمد میں خاص طور پر انہیں باح دیا اپنے رحمت سے تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ نے فقان عرب تو گویا کہ اللہ نے اپنی معرفت کرایا اپنی پہچان کرایا بندوں کو کہ ان قدرت ہی خلق ہوں کہ بے شک اس پاکزان نے اپنے قدرت کے ذریعے سے بندوں کو خلق فرمایا ہے وب نعمت ہی رضق ہوں اور اپنی نعمت سے انہیں رزق دلایا ہے واب رحمت غفر الحم اور اپنی رحمت سے انہیں گناہوں کو باس دیا ہے وہ اور انہیں جہنم کے آگ سے نجات دلایا ہے انہیں چھٹکارا دیا ہے کوالا اس طرح جو ہے بسم الرحمٰن الحمّ اللہ رحمٰن الرحیم کو ایک جگہ جمع کر دیا ہاں جی یہ ہمیں سمجھایا کہ اس کائنات کو میں نے اپنی اور تم سب کو میں نے اپنے قدرت سے خلق کیا ہے اور اپنے اس میں رحمٰن کی برکت سے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے مات دی اور تمہیں خلق کیا نعمت سے نوازیں اور اپنی رحمت سے جو ہے تمہارے گناہوں کو بہ دیا اور تمہیں جہنم سے نجات دلایا تو اس کا فارسی ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے ہاں جی اللہ نے سب سے پہلے کا اللہ تو این کلمہ خبردار بہت اس کلم سے خبر دینا نہایت قدرت اللہ اپنی قدرت کی نہایت قدرت سے کہ میں ذات جیسی ذات ہوں جو اللہ کل شین قدیر ہوں اس کی قدرت مدلخہ کا مالک ہوں اس چیز کا اظہار ہے پھر فرمایا الرحمن الرّحمن این اشارت ہاں جی قردان بہت جس کی وجہ سے اشارہ کرنا ہے بے تہذیب و تربیت بتاغبیت بے نعمت بندوں کو وضاحت دے کر تربیت کر کے ان کو طاقت دے, دے کے اپنی نعمت سے یہ چیزیں مراد ہے فضگت اور رحیم و این اعلان بہت یہ ایک نو اعلان ہے بے رحمت ہاں اللہ کے رحمت کا اعلان ہے میں رحیم ہوں کر کے اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت زیادہ رحمتوں والا ہوں اور در نہایت ہاں اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ چنا نچتے میں ایسی ذات ہوں کہ بابگان نے خود خطاب کر اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوا فرمایا کہ بے قدرت تم بے قدرت تم بے افریدی میں نے اپنے قدرت سے تمہیں پیدا کیا اور بے مت تم پرورانی دیم اور اپنے نعمت سے ہم تیری پرورش کی باب رحمت تون جو اپنے رحمت سے ہم نے تم کو بیا مرجدین تمہیں بہت دیا در ابتدا قدرت من دیہات ابتدا میں میرے قدرت ہے درمیان نعمت مند اور بیچ میں میرے نعمت ہے در انتہا رحمت من اور آخر میں میری رحمت ہے تو دریائے قدرت اعظل اللہ تعالیٰ کی قدرت اضل کی دریا و دریائے رحمت ہاں جی رحمت آبد اور ابودی رحمت و دریائے نعمت حال اور موجودہ نعمت کے حال سب کے بے ہم جمع گردت سب اسی اس میں اس اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اکٹھا ہو گیا تو نتیجتاً جو ہے قدرتی مشت انسان جو ایک ہاں جی چلو پر ایک مٹی ہے ایک مشتیہ خاک ہے چلو پر ایک مٹی ہے خجا پدیتا ہاں جی تو اس کی جو ہے اس کی تاریخی کیسے ظاہر ہوگا اس عظیم ذات کے سامنے وہ عظیمزاد کو یہیں سے کہا ہاں عزیز احت ایک بزرگ جو صحیح بزرگ تھا جو اس بزرگ کے دور کا بندہ تھا اس نے کہا اس دور کا حساب مقام تھا اس کو انہوں نے عزیز احت سے تعبیر کیا ہیں انہوں نے فرمایا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اس بزرگ نے فرمایا اذا آفازہ بحر الرحمت جب اللہ نے اپنے رحمت کے سمندر کو معلوقات کی طرف حفاظت کیا جاری کیا تو اس سے کیا ہوا تلاشا کل ذلت تو،, تو اس سے کیا ہوا ہر لازش بندوں کا متلاشی ہو گیا سب ختم ہو گیا لہ ذلت لم تک کیونکہ ذلت جو ہے بندے کا تھا ہی نہیں اور رحمت علمتزل اللہ کے رحمت تو اسے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے ہم علم یقن پر جو چیز پہلے نہیں تھا ذلت حکان ہے پھر وجود میں آیا تھا جو پہلے نہیں تھا وہ آدم تھا پھر وجود میں آیا تھا تو وہ چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا اور رحمت ازل سے ہے اللہ سے کبھی ظالم نہیں ہوا ہے تو وہ چیز جو ازل سے ہے اس کے سامنے وہ چیز جو ابھی بعد میں وجود میں آئی ہے انا یو وہ کیسے مقابلہ کرے اس کے سامنے ہاں جی قائم رہے گا الا یو قابم ہو معلوم ولا یزال بس وہ ذات جو ہمیشہ سے و ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ذات وہ رحمت جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے سامنے اس بندے کے گناہ کی کیا عشت ہے وہ یہ کہنا چاہتے وہ کیسے اللہ کے کی رحمت کے سامنے وہ گناہ اپنے وجود کا احصار کرے گا کیوں رحمت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دریا موج کرامت اور عزت جو موج ہے وہ معروف ذنت ہاں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عزت و معرفت کی جو موج ہے وہ بندے کے اس گناہوں سے ٹکرائیں تو جملہ ذلات و معاشی بندے کی تمام لازشیں تمام گناہیں متلاشق مناظم و متلاشق اندر وہ معدوم ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے زیرا کی ذلت لم یکن لم یقنت بندے کی لازشیں تو پہلے تھا ہی نہیں بندے ہی نہیں تو لازش کہاں سے آ گیا رحمت لم ذا اللہ کے رحمت ازل سے ہے تو ہی لم یکن ہاں تو یہ جی چیز پہلے تھا ہی نہیں بندے اور بندے کی لازشیں تو بالم یا وہ وزال جو ہمیشہ سے ہیں کہ مقاومت توانت کا تو وہ کیسے اللہ کے ذات کے سامنے اس باہر رحمت کے سامنے مقاومت کرے گا تو لہذا جب بندہ کل میدان خحمت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو وہ ذات بندے کے گناہوں کو آپ نے اس رحمت بے پایان سے جس کا اس نے بسم اللہ الرحمن رحم کے کر اعلان فرمایا کہ میں اللہ ہاں میں ذات بڑھا جس نے تم سب کو وجود بادشاہ ہے میں بے نہایت رحمتوں والا اور بے نہایت جو ہے بخشنے والا ہوں تو اس کے سامنے اس کے بے نہات رحمت اور بے نہایت جو ہے بخشنے والا اور وہ بھی ازل سے آبد تک ہے تو اس کے سامنے بندے کی لازشوں کی کیا حیثیت ہے جس میں یہ فرما دوں گا کہ اس بزرگ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاں جی غلبہ ہے یہ بندہ جو ہے خراب آتی ہیں اس پر رحمت کا غلبہ ہے یہ یہ حوالہ جو ہے اسی کتاب کی سب نمبر گیارہ اور بارہ پہ تو اس نوطے کی توضیح دوبارہ جو ہے ترجمہ بندہ خیر کروں اصل بات عربی میں ہے تو انہوں نے پہلے فرمایا اللہ نے پہلے فرمایا اللہ یعنی اس میں اللہ شریف کے اندر یہ کلمہ یعنی کلمہ اللہ تعالیٰ کے بے نہا قدرت کی خبر دیتی ہے بسم اللہ ملافاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے بے نہاد قدرت کی خبر دیتی ہے پھر فرمائے الرحمن اسی بسم اللہ کے اندر اس کے ذریعے اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر شے کو غذا و تربیت و طویت ہر شے کو غذا تربیت و طویعت اسی بلکہ وجود ہاں جی اسی اسم سے اس میں رحمان کے ذریعے سے چرنچی شل ال رات میں باثر اللہ جی نے یہی فرمایا تھا پھر الرحیم فرمایا اللہ نے پھر الرحمان کے بعد تو یہ اللہ کے رحمت کا اعلان ہے کہ میں اللہ بہت زیادہ مہربان ہوں ہاں جی تو آخر میں گویا یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کیا بسم اللہ کہہ کر اور اپنی نعمت کے ذریعے تمہاری پرورش کیا الرحمان کہہ کر اور اپنی رحمت سے تمہیں بہج الرحیم کہہ کر بس ابتداء میں میری قدرت میری نعمت کے دریا میں میرے قدرت میری نعمت کے درمیان پھر آخر میں میری رحمت میری دریا قدرت ازل اور دریا رحمت آبد اور دریا نعمت حال کے درمیان سب جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی قدرت ازل اور نعمت و الباد اور بیچ میں جو ہے رحمت حال وہ سب جو ہے جمع ہو گئے نعمت حال تو اللہ کے ان عظیم رحمتوں کے درمیان ہاں جی اللہ کے اس میں رحمان اس کے دل سے جو محمود اشاء کو ہاں جی ایک رحمت بے نہاد پر دلت کر رہا ہے ہاں جی اور رحیم بھی تسلسل کے ساتھ رحمت کو سمجھاتا ہے اور اللہ ایک ذات باق کو سمجھاتا ہے تو ان عظیم رحمتوں کے درمیان بس اللہ کے ان عظیم رحمتوں کے درمیان اس حقیر انسان کے قدرات یعنی گناہوں کا کیا ظہور ہوگا کرامت میں لہٰذا اللہ سب کو بیٹھیں گے اسی وجہ سے اس عزیز اعظ نے یعنی بزرگ کے دور کے سوحی عزو نے کہا کہ جب اللہ کے رحمت و کرامت کے ذریعہ بہنے لگتا ہے رحمت کرامت عزت بندوں کو عزت دینے کے لطف کرم کے ذریعہ بہنے لگتا ہے تو بندوں کی ہر لازش کو متلاشی و معدوم کر دیتا ہے کیونکہ لازش و ذلت لم یکن یعنی معدوم چیزیں پہلے نہیں تھا ہاں جی بندہ بندے ہی نہیں تو اس کی لازش گناہ کہاں تھا اور رحمت الہی ہمیشہ سے ہے تو جو چیز پہلے نہیں تھا بندے کے گناہ پھر وجود میں آیا یعنی انسان اور اس کی ذلت اس کی لازشیں اس چیز کے ساتھ یعنی رحمت الہی کے ساتھ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیسے مقابلہ کرے اسے سامنے کھیر سکے گا لہٰذا رحمت الہی کی برکت سے انسان کی لازشیں ضرور بہت دیے جائیں گے ظہور بہ دیے جائیں گے تو یہ جو ہیں اس طرح عادی سے شرفہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جو سو رحمت ہے اس میں سے ایک رحمت دنیا میں تاثیم فرمایا ہے تمام موجات کے اندر جو رحمتیں وہ شیخ رحمت کے ظہور باقی ننانوے رحمت فرماتے ہیں اللہ نے قیامت میں رکھا یہ فرماتے تمام شفاعت کرنے والے انبیاء شودا صلحا ہنس وہ سب قیامت میں شفاعت کریں گے پہلے اس کے بعد جو رہ گیا ان سب کا آخر میں اللہ تعالیٰ خود شفات کریں گے اور اللہ کے شفاعت سے سب سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے تو یہ بات بھی جو ہے یہ بھی حدیث ہے اسی بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحمن کے بارے میں اس بزرگ نے جو توجی دی ہے اس کے تائید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مح... اللہ تعالیٰ کی اپنی معروفت کی توفیعہ بنے